أعوذ بالله من الشيطان وعجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعليهم شكش حسنًا سمسل دانس عملية على انتقال صلاح ورزبت وشلل دقا دي داسوه ونجد تانباد وبدأت سلطة وابتين شكوه وارغو سد فليجرين تو یاری درخت نمبر چھبیس وہ تی فرمچنانی اس نے زکا دی اور باسواہ امامت وارنگ چھنوں تو حشاد کے نیدان لا امام اللہ شاشد بابر سے <سؤال> قسم گیش درے کسلم صدبہ چکو امامت حقیقی اور چکو امامتی اور دے نا کسلم اس کی امامت حقیقی دے امام بڑے زبین خینوں امامت تمام صفات تیسوری مانوی گاما شرائط ارکان سنگھ گانے اور شرائط امامت نقری فاصل سروس کے کو آزاد دکھو بالغ کو عقلمند دکھو ابتدائی شرائط کے اب بیان دیون توضیف و خدشہ اللہ تعالیٰ اب کے بیان اصل الامت امامت اصل پوکھے کافے پو بنیاد پر لاچیر بہادری بہادر معاملہ شجات کو ہنا شجا اللہ تعالیٰ احکام کی تبلیغری اور, اور خدا حکم کو معاشرے ناحد یاد ہری خدا سلم صفت اور خدا سلم کو سلم الندی بھریں خلی <سؤال> جان مال، ناموز ہر چیز تن دن قربانی ملکھا امام بلا امام بولا چنانچہ بیت اور علی سے دس چیز کو ثابت اور علیہ السلام سے ہمیشہ شب و اسلام فرید پیش پیش اور اسی طرح خریشا شعیص اور مولا امام حسین خصوصاً امامتین اسلام صحمدین دفاع سو سے سب کچھ قربان اس دنیا کا ایسے عظیم قربانی کی اور مثال نہیں ملتی قربانی میں وجہ کو قوم خدا اللہ امامتی دے تمام شاید الگ وجہ سیکھا اصل المامت امامت عاصل بنیادی اور کوئی مالک ان میں وجہ سیکھا دی دیہاتِ شجاعت قوم جس کا دنیا نیا نظیر تھو میں اور یہ آگے قریشی قریشی خاندانی قریشان چاہیے اللہ امام آ... کل ہم من قریش اللہ قریش امام قریش قریشی اور قریشی سے بنی حاش میں نہیں بنی حاشی پہ ہمبرپے خاص خاندان پر دے تو دو خاندان پر شجاعت خاندانی نے شرط نصف اصل امامد میں بنیاد اور جڑ کے سطح صفحت و صفات ہو سوریہ سوری بہرتوں کی نمایات انہوں نے چکن اصیادت المنسوس سیادت صیادت و خے سرداری و خی امامت و کھود امت ب امام ان جس شریح کا ثابت ہو پا یعنی سہما پمبر ہے بے زبان مبارک کا یاد و بن امام چی کی زبان کا جو ان بال لا وسیع ان کی جانش جو امام انجوی شری درن و, و نس شریح موجود یعنی کسل موجود دو پا؟ یا قرآن حیاتی تفصیل روشنی جو بارین جو امام جا کوئی دلیل دبا پانے یعنی امام گنگامی بارہ امام امامت وارث صاہمہ پہ عمر فاپِ حدیث ہاں جی بہت زیادہ اور قربان ہیں صلاحی فضائی الحبیت عنوانی کا سائیدان با با باب دسواں بابین امام چوکے سے بہادم انتخاب ہیں جیسے یہ دو علاوہ سائن حدیث سغلین چوبہ زیادہ جو ہے جو نو پہ امبر فعاف سے خون دامل درے سسا بہ سسکل ہو قرآن اور آہلبیت اندر خلف سستن سے ون خون سرداری ہو خون امامت کو سریح اور نس سری کا ثابت دوبا پمر کا سل اور آئم عادیث روشنی نُو ثابت دوبا مدان لانا الحمد للہ اعمیہ آلبید سامی ولایت میں خود پہ عمر و پہ حادث کی نو روشنی نُنتا حل مدان لا دو ثابتوں ہندو یہاں شیشوت سر گنجائز میں دو علاوہ صفات سوری ظہری صفاتی جی والا حضرت فاطمت و زہرائے اولاد کو لینا دوپہ کیونکہ علیہ السّلام کامرف آپ سے ڈائریکٹ نصب دوبالہ چونکہ علیہ السلامی اولاد کو لینا مختلف زہرۂ اولاد آباد و نظرت البنین البن اور اس طرح آپ کے اور بھی ازباس دونوں نسا اولاد الضحرائے بالا دونوں نساں اولاد یہ دوہری دون گامہ امامت عظیم منصا پہ جو پیغمبر حافظ حقیقی خلفۂ میں پہ حقیقی جانش ان میں بھی دون حاطمی شرط یا دوہری علیہ السلامی اولاد اللہ تو دی حاطمی شرط کو علیہ السلامی باقی اولاد کُ اخراج بھر کہ صرف الضحرہ بالس قسم دون پیام عقیقی امام اور پیامر شاپ عقیقی جانشین ان در وہ دو ثابت بیا بھری دے کے دے فاطم یا خاطم باقی جو فاطم مین من خون دے عظیم منصف ہاں جی امامد عظیم منصف مالک مین جربلہ فاطم کہ زہرا یا اولادین یعنی باقی امام گامہ گیارہ کی گیارہ امام مہجد تک حضرت فاطمِ اللہ دہ امر شادی شری لاجی خاص محدت کی حادث ہومایا مہدی اللہ فاطمہ مہدی خاپو حضرت فاطمہ خافۂ اللہ ان در سری حدیث ہیں جی تو اس طرح باقی اِم علیہ السلام سم اور شرط صفات صفات العلم علم ہاں جی علم کامل دوپا علم تو دو بصوراتی نے شریعت کا اور بشری لڑکوش وطف پی بشری ہدایت فری گوشت پی بشرِ مشکلات حل ولا کو مادی اقتصادی سکھ سیاسی سکھ ہاں جی کسی بھی زاویے سے بشر لڑکو سوت پی خزاوت سکھ حکومتی نظام سکھ تمام موضوعات الگامی نرگوشت بھی دے تمام ضروری علوم الگامہ دے, دے امام کو ان کل دونگ گامہ شیشپ یا وجہ سے یعنی علم گامی خوں تاریخ لطا ہر ایک امام خود دور خوں بتیں عالم چسو میں چھپ ہر دور عوام ب یا سن کے محتاج ہے علماء الکھوں محتاج ہے چک عامین سکھوں کے محتاج چھپ اور اللہ علیہ شاق بانی نے تاریخ گوا دیتے تمام احساب آپ سے مسائل پوچھتے تھے آپ کسی سے کوئی چیز نہیں پوچھتے تھے اَََط عالیہ اسلامِ مشہور معروف ہاں جی ان کی خلافت کو جو بجا دیا ہمیں دن میں پی حد عمر سے پوری تا زندگی میں خلافت دے دے دس گیارہ سال کی نوں کم از کم ستر مرتبہ اللہ اللہ علی اللہ علیہ کو عمر زیر کا سلم اگر علی میں چنا دیے مشکل مختلف ڈاٹا خزاوت یا موضوعات کو لوں اہم مشہوری موضوع نوں نہ بہت سات نقصان میں چلا بچوں دے رہے دیہات کو دو لوس نہ تو ہماری سی دعا اچھے خدایا علی میں توغلہ مشکل سے یہاں پیش ہو چلمی مشکل سے پیش ہو چلے علمی مشکلات کا معاذ نے علیہ السلام ذریع کا حال تو یا امامت عظیم منصب کے حقیقی مالک نے واضح سوچ پہ تو علم کاپا وہ تغوا تغوا عالم منزل پہ عالم منزل کا یوں عالم منزل پہ معوم کا نام معصوم ہے جوتا عال منظل پھائیش خوف خدا عالم اندل پگا بھائی دفاع ب شجاعت و صحاوت اور بہادر دوبا شجاعتہ اور سخی سندوبہ چاہنی انسانی کمالات تو دی صحافت میں جی سوسے نق و قابل یا سنا صحاوت عموم ضرورت پہ سوس ضرورت کے ترجیح علما کہ مسلمان کو نہیں غریب غربا کو نہیں قسم بے یار کو نہیں دوں گی ضرورت کو سس ضرورت بکھا ترجیح بھی نے سستوں دکھا کھلائی پلائی گیا ہاں جی کیا وہ ضرور دے کر صحافت اور کرم کا مظاہرہ کرنے والا ہو یعنی ہومہ گاہشی ہاں جی خط واحد ہو سب سے زیادہ سخیل ہو تھے اور خون کوئی چیز خاتمے میں تو جو بھی ان کے ہاتھ میں آتے تھے دے دیتے تھے غریب غروال ہاں جی والا <سؤال> مشروط حتمہ مسلم امام مسلم اور علی بیمار سے پالا پنجتا نہیں پر نظر ماں باز علی ناظف حاطمہ داما سے بسف نظر واقع گاؤں والے مشہور جامع روزہ بھی کا ہاں جی روٹی اور جب بھی جاسی بو یتیم امت گامہ سے جاسی بو عصیر امت سامہ ج مسکن اور یامہ سنتا اچھا اور نظر و یعنی خدا تعالیٰ سے سر باغہ خوں حضلتین آیا ہفش تا اور امن لکھوں مقاملہ تو دوہری یعنی امام گنی امام باخیر بھی حافظ کے امام زین غس کے شرگو تارغ لاچر سے سخی اور زامدہ تمام شرائط ارکان گاما کوامل صورت موجود ہیں دو علاوہ ارکان گن چینکن چیک ہوا علم امام وقت امام بھی علم کامل لما قال انس جي رسول الله صلى الله عليه وسلم ہاں جی کہ علي امام ضعیف ملعون کمزور امام ملعون خدا رحمت دین کو تھاری جو ملاقین یعنی میں یہ تاجو کمے امام وہ ہے جو کوئی دعوا بہ تمام انس جن جي امامت دعوے پر تمام مخلوقات امامت کے دعوے پر نہیں میں مشکلات ٹانے حل علمی طور پر کامزور دھوپا تو دے می دے منصبِ امامت پوری نوع بشرِ امامت خواہدان میں ہاں جزی طور پر ڈر چین یوز ہیں لاقت بھی الگ دولت شرائط الوت بن دے امام بھولا جو پوری نوع انسان ہے ہاں جی تمام انسان جن الگامی ہو امام دے دی, دی شراط الن اور یعنی اِمۂب دین دی شرائط و بطور تام یس اور خوش باشا اللہ ثابت حقین یعنی میں یہ تاج لاغر فی عمور دین شی لسکن ششی مسائل کو دینی مسائل کو نہل کو یاد دے گا محتاج سو کو امام ضائف اور کو پوری نوع بشر امام خلاغ میں بلکہ خوفہ خواہ اہلیہ و دب روشن دوہرے یعنی امام کنگام امام علیہ السلام السن خریف آف القصل مالا فرصت سون حاصل اہل انجیل انجیل اہل تورا اللہ طوراد روشنین اور اہل ضبول الضبول اور الاِ اسلام القرآن روشنی کا سی فیصلہ بیک بذرین اور یا کسل بو مولا امام علی رضاء حاف جی ال اور امام رضاء حافظ ہاں جی مامن الرشید سے شکو علمی مظاہر منزشی چھو چھو کتاب الماء خون کا عمال کر دس دونوں نے جاسلی شکو عالم چن سکون جیسے امام کافی سوال جواب دکھا تو وہ امام سے خودی خودی خودی خود ہی شوبینہ دلیل کا وہ خود ہی شوبینہ خود عبادت کن زر پیش کو حیران سو اور حیران دا. او خوار بس کہ مولا گئی شوبو کا گئے پتہ لے لو عبور ناند رہے شامت پتہ نو انسانی خون ایمان ملا فون کائنات ہر چیز فون خدا سے علم نے پی تاکہ امامت تا حقوق حق کا محکمہ آدابیائی نو خری اور اے ارکان جی گوا سیاد صحیح یعنی سیازت و صحیح ہے یعنی کہ سرداری ہو کو امت وہ سردار اور امام ان میں حیثیت وہ صحیح شرعی اصولوں سے ثابت ہو یعنی صحیح شرعی اصولوں سے ثابت ہو یا وقت الامام سے صفن سنی جو امام اندر یاد دو ابد المام کو پیمبر فل اللہ کو امت امام انجر کا حدیث اور فرمان موجود جد جمبرستانی شاست تو دین واضح دلیل کی صحیح شرعی وسولی کا سرداری اور کوئی امامت ثابت ہو پا ولملکات الفسیہ ہاں جی اور مملکت فسیا وسیع مملکت خے ماتاحت خلاطو ایک وسیع مملکت چاہیے حکومت دوپا ہاں جی حکومت دوبا دو انجاز دو نے امام ملاوات پوری نو انسانی امام میں ان میں نہ حکیل ذمہ داری نے سک شریعت احکام کن نافذ بھی شریعت حدود و دیات کن نافذ بھی شریعت احکامات حلال حرام کن نافذ بھی تو دو نافذ بھی اللہ حکومت میں نہ نافذ صرف مسائل جو ہاتھ تنگینت امن ڈنڈے کا گمراہ میں شامت ڈنڈے کا ظالم کن شیدہ بیاگنت حدود نافذ ہاں جی دو حرخلا دو حکومت وسیع حکومت بھی اور شجف المعدین والد جو وسیع حکومت کو ہی جو حری مسلمان کو نہیں ہاں جی حاکمیت مسلمان کو نہیں امامت حقدار بوائی میں حلوے ان پاض نے دی تمام کم آلات گامہ امامت گنگ سے لیکن وقت زابر جاوید حکمران کو خو نہیں سی ہاں جی بن امین بن عباس حکمران کو نہیں سی چشپہ حجملہ خون دی مقام بچس بلکہ خونلہ خطرہ سے خون خدا سو مزاحمت فون خاکحمتاری کا سو شہید حکم نافیز بھی گنت امامت نافیز بھی گنت من حکم بیان بھی حتام عمل النا حج بلا رکھاوٹ میں دو ول ولائے تو سری ہاں اور خو سری ولائت حاق مالک دوپا دیو جی مرا تو چین میں دیو جی مرا تو یعنی خو ولایت سری اور خو وت و اور نمایاں اور ظاہر دوپا یعنی خو و خدائی جو ہے ولیدو ولی اللہ دوپا ہاں جی یعنی اور واضح اور آشکار دو بخو ولین میں تو ولین میں واضح اشکار کا والے نہ کھو صاحب کارآماد حف کرامات میں نہ علم فضا نہ عبادتندگیل گام کا ساس ہے تو صاحب کرامات تھا نبا خیر کرامات اور غسل مغنے کا دل اور غسل و حلہ ظاہر ہوا تاکہ میولہ خیر ولات امامت کا یقین ہوا بھری اور دین کا محکو دفاع انین بھری اب شاذ کا سلم امامت شرائط ارکن گامہ ولم تشتمی تل کا صفات دی صفت گہ باد علیہ اللہۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃ وسلم ع ع علیہسلام ذلا یومن درین تاق یومن حاض شاہ خریدور ہاں خری پہ دھوت اللہ یومن فی عدم الما برآں امن نہ سوچی نُ تو شی شرائط گامت سے ملاقات یہ کہ باقی اے ملا حکومت میں تفص امام وسلم فیافلہ صرف چھ مہینہ تو علی فیافل چار مہینہ چار سال کچھ چار مہینے چھ مہینے کے قریب تھوک اور باقی جو ہیں ساڑھے چار سال کے قریب باقی امام گامہ لا فلا امامت ہرگیز وقت حکمران ظالم حمران کو انتخب مجوس اور ان صاحب کے وصول اللہ امام وصی اللہ تلواری کا باقی آئمہ غام ظاہر کا شہید بھی وجہ خونلہ باقی آئی مل دی مملکت کا حکومت بھی خونلہ دی شرط خون پر اما باقی علم نہ شجاعت نہ قریشی فاطمہ نہ عالمی ن ہاں صحافت نہ ولات نہ جم گامہ محسوس سیاح اور دی تمام شرائط گامہ نصاس صرف ظاہری حکومت تو یو پھری علی علیہ السلام نڈے سے باقی آئمہ نسبت سونخ والا باقی آئمی امامت الامت اضافی دے لوں میں نے بجاتی تمام آئمہ امام حقیقی تمام بارہ کے بارہ امام حقیقی ہیں نے تمام شرائط جو ایک امام کے لئے جو شاست نے ہنگنائے دوم گامہ باقی امام گامن شاست تمام کمالات سوری ہان جی شرائط ارکان اصل امامت گامہ گا سے اس کہ ظاہر حکومت کو ظاہر حکومت میں تھوئوں وقت ضابر جابر حکمران کنی مداخلت وجہ سے متحفی خون ظلم و سطح وجہ سے مطبحت بھی نہ کہ یعنی امام الحکومت سے موقوف ہے پیشداد پہ ہے پیس ملتی ایسا نہیں ہے ظالم جاوید حکمران کی وجہ سے متحفیو بھی جاتی ہی خون نقل میں بات بھی یہ شاست کے سالمیش کی خالی امام بس امام کامل حقیقی دے حسند من تصبہ باذ صفات, دی صفات, آنا صفات اور سوچن دی صفات سام سانہ امام کامل حقیقرت اور تصفہ باد حاظ صفات اور دی صفات کونہ بادشاہ بادش مغانہ پاوا امام خصا امامن امت کامل اصل شرط کنیت خصوصاً علمیت حسین علمیت و باشاء اللہ بالقاطل اللہ جی اور تو صفہ جتنی شراط کھو گیت پہ سابق امت امام دوہری چونکی ہوئے نو بعض شرحت جیسے آئمین بعض آئمین باقیہ آئمین کیا ہاں جی ظاہر حکمت مطلب دو بھر دوں امامت اللہ حقاً امامت ہو اے ظاہر دوہر خِ امامت والے امامت باقیہ ایمن باقیہ ایمنہ علیہ السلام قاسم صلاحظاہری مملکتے پھنسی کا حکمت میں پا ظاہری تو پر باطلی تو یعنی امام کو گامش نیم کو نہیں کو حکومت یہ اچھ ہاں حقیقت میں سے یعنی گی جی ہوجوں گا احترام بے سک اعزاز بے سکھ اور یو جگ سے وہ تو حکمران کو شہید بے شد بن ملک تو مولانا امام جیندین خاپو حوشام بن ملک ہاں بن ملک کو خواہ امدے کا حضر اصول ریسو سے کھلے بوسب ہاں جی متوتھ ہار اشارہ جن امام جن نادینی شاپن سے امام لو شام تھامام آرام حضر بوساب بہانے کو حیران تھے بھائی جونش وشیس بھی ہاں لیکن مشیس یہ کون بھائی مل جائے حضرت لم خان تھو پمیت اور کون شاعری ہر خوشی امام ہاں بھائی ہر چیز مجین کابل مجین ہاں جی زمزم مجین حضر اصب مجین ہرمل مجین تمام اہل حرم مجی نیبن ہر چیز لکھوں مجن الدن اور چائے سے محدن میں دم چا وزرے خوشِ اشعار کا سروس اور غالبت فضال اور یا جرم نکھو فرضہ کو وی اللہ ہاں جی جی اللہ کے امام دن عابن فضال ہو جا سکا یعنی شزون دی ہسطم جو ہے ہاں جی قوم کو حکمہ حکمت چک میم کو حکمت دے چک لیکن ضابر جاری حکمران سے یعنی کو نیچے یعنی کہ امام قلّہ اور دنیا میوں کا دل حرام بے کن حکومت بے محسوس ہاں تو کیا مالیت یا وجہ سے کی یعنی کہ دلچسپ ہو جوں جو معصومین معصوم میں عدل نا علم نے تمام کمالات کمالت گانش بھی دیہ چنگلا مسلمان ظالم حکران کن حکومت تو محسوس وجہ سے بشر درین تاہ بد باقی شکاریت درین تک بشر رہنمائی اور امت رہنمائی امامت مسئلہ دینی تک مشکلیں حوثیت ایسا کامل امام خدا سلطان جی امام کو نمش بنیں دونوں ساحل یا بنیں اے او ہوگا ماں ہاں جی ظالم جاور ہو سنیں مسلمان کنی تعدیر خون بدل وضحا اور مسلمان کن بدبہ وضحات کاش دِ امہ خدا کلّہ خدنا پیمبری سلطان بھی جی دے حسن امامت حسین سنا دن مسلمان کنی سورت کو یہ نہیں رکھتا کوئی اور صورت اور بہت ہی اعلیٰ سورت بن بگی بنا آگے شاذی کا سال میں بچو شاہ قاسن خطاب میں لیں گے بچو اللہ ذکاء کا وسو گن غلخری مندی حوصلہ اعتماد دوبارہ خیال غور و بیس اور باقن ارغل امام کن اور اوم امام کن و حض حوض وقت امام بن بس نا بہت بڑی کامیابی حاصل ہوجن کی آخری جملے بہت بڑا نقطۂ ہو اس معلوم ہوا وقت امام کو صحیح معرفت میں سنا کوئی زندگی ناکام زندگی چھوک پہ دنیا حرد نسن کو ناکام لسن سوکھ شاعج انہیں وقت امام کو شراط المسکی ملا جو الخرات الم القیم ہی متن منع خوب عبادت کن خوب اللہ سُن دولثمرآمر وامد ناسفر ٹیم فائد و چا وامت اور شاہی وقت امام کُن موزن بس شاہ فریب الخطاب شاہ قاسم لائے تاکہ خوب کامیاب وا پھری فوج عظیم حاصل ہوا بھرے دین اعظم عظیم کون قوم دامن لڑکیلے زبت ہو ہاں جی خون تعلیمات مطابق عمل ویات ہو خون سیرت کے کردار مؤزن میں سے عمل ویات ہو فوج عظیم بہت, بہت, بہت بڑی کامیابی دنیا حرد میں اس کی کامیابی دے مضمر پندوں اور یہ وجہ سے کمبر خواب حدیث کے نُھوں حدیث شکلیں نہیں شکلین حدیث سے صحیح نہیں نو اور مختلف حدیث حدیث اور مختلف سنکڑوں حدیث کو جا سکا حلبل دامن دامن لسل ذرا اور آئے یہ قربا نو آجر رسالت کراتا اخبارہ اعمۂ حلود سے محبت معدت ہو ہاں جی چال میں نکو دامن لچل میں کا کام حقیقی کامیابی حاصل میں جو بھر حضر شاہ فافظ آخر امام آخر بن قرب القصل ہو لیکن بم اِمام کن غلف امام کن اوم امام کن لیکن یقیناً اوم امام سنو امام زمان علیہ السلّۃ وسلم شاخ مراتین غلف امام کن امام چک و مراتین تو دی امام کن خیال صحیح بس جن بس خون دامن الفل فلن خیال میں بہت بڑی کامیابی ہوئے اندر حضرت شاشر فاپذریب اللہ کے سلمی ہو یہ وجہ سے شاہ شریف آپ سے پوری کتاب میرے سال یہ سے سا ان حدیث تارک و حقمین کتاب اللہ وطرۃ مانتاً شب قرآن شبیاں اور جن اس کا عمل سے جدا و امن اور جب تل و چلم بو خدام اللہ یا تھا وجہ سے یا شوبینوں مثال میں راجی نے بیت آپوسی شیرجک دام الگ جنگ موز میں سے بہت خوبصورت شعر تکوسی فلک پے وسط می مالت مارا گوش فلک پے وسط می مالت مالا <سؤال> گوش کہ در حب علی و آل او کش مشرق تاب مغرب گر امامس علی و آل تمام تمامس کسل بخرفیہ بسی پھلک بے وسط می مالت مرا گش دکھنم کو سے مسلسل ن سید محمد نرواش ناو سرند ہاں جی دکھڑ ہے در حب علی و علیہ او کش لے سید محمد الرواش علی نا اولاد علی محبت بو حاصل بے کوشش بندو ہے ہاں جی ذ مشرق تاب معلوم غر امامت اگر دی کائنات میں نو مشرق و معرمِ نوں امامت یہ دظیم منصب کو لب الدت پیاگر سویت پن بنا علی و آل او مارا تمامت علی نہوں پور یوں یوں گئی پھر راہ کیا امامن بھائی یہی لوگ ہمارے ائیمہ ہیں یوں گئی ہو گئی امامن زرے خریفاف اور یوں محبت دام شلب علا ہاں جی نجات زر زرد شیرفی کا سلم خریف آخر کا سلم امامد لٹلنا انسان بہت بڑی کامیابی حاصل ہو انسو اور یقیناً امام الَشل بہت کو چھت بنو اِمۂب آی دام شلبت کو دل مٹل جانگی غاتین اور واشب الغان اور شیز قادم میدانہ حدیث کُن فضل عنوانی حدیث کُن تھن چونبونوں محبت من یعنی عمل کن قابو میں رتما یہ غزل ہوئی امام کُن موضوع تاکہ بہت بڑی کامیابی حاصل ہوا ہر دھر شاستہ خاص طور پر خطاب اور ندام کو پیروکار خاص پر خطاب امام کُن موضین بیس چاہ زمانی امامی دعوی بھی تامبر جانشین دعوت میں عمر بھی ہاں لیکن دوں گا ماں تامبری جانشی مین دون صلاعت المسکیمِ <سؤال> مالک مین دون ہدایت مالک مین ہدایت مالک کو صلاعۃ المسکیم کا خواہش سنگن قرآنِ نعت کو علی نولاد علی دے بو اللہ شاہ عبارت کے تھنچت بنوں میں دوابق خدا اللہ محمد نعل محمدی علی نہ اولاد علی اے میں یہ صحیح مار حدث سے یو ٹھلی ملا پر دوں خدا تمام مومنین اللہ تمام مسلمان کو لا گاملہ مل یا توفیش شزر شاء اللہ اور دپ جے گنگ اللہ دی بہت بڑی کامیابی جس کے ہمیں بشارت دی دو ہے دونگ اللہ حاصل بات بلقیم اللہ عن سا خداء توفیش شذرِ شاء اللہ آمین یا رب العالمین